میرے ہاتھ میں امیر علیہ سند کا رسالہ مدینے کی مچھلی ہے یہ ایفار کے عنوان پر بہترین رسالہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سروے کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور صلی اللہ ع وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی وسلم اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تون نے مجھ پر پڑھا تھا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اللہ میٹھے مٹھ میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں حاضری ہے آپ کو مرحبہ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم قرآن معلومات حاصل کرتے ہیں پچھلے سلسلے میں جنات کا شوق تلاوت عنوان سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی شہادت حاصل کی تھی آج جناس سے حفاظت کے قرآنی نسخے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے چنانچہ حضرت ابو خالد والی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں قافلے کے ساتھ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کے لیے نکلا تھا میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے ہم ایک جگہ پر پہنچے میرے گھر والے میرے پیچھے تھے تو میں نے بچوں کے چیخنے کی آواز سنی حضرت ابو خالد والدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو کسی چیز کے گرائے جانے کی آواز سنائی دی میں نے بچوں سے ان کے چیخنے کے متعلق پوچھا تو بچوں نے کہا ہمیں شیطانوں نے پکڑا اور ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا جب آپ نے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہ شیاتین ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے جو شریر جنات ہیں نا ان کو شیاتین کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدمی چینل کے ناظرین پورا قرآن یہ فیضان ہی فیضان ہے مگر چند صورتیں اور چند آیات خصوصیت کے ساتھ ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے شیاتی سے جنات سے حفاظت رہتی ہے انشاءاللہ شاء اب یہ سلسلہ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے سنیں گے تو ایسی آیات وغیرہ اور صورتوں کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ حضرت سعید اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ عیوب منزہ ہن انوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے ذمہ لگائی ایک شخص آیا غلہ بھرنے لگا میں نے پکڑ لیا کہا میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے پیشکش کی آفر کی کہ میں تجھے کچھ کلیمات سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ان سے نفع دے گا میں نے کہا کون سے کلیمات ہیں کہنے لگا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت پڑھا کرو اللہ اللہ الحی یعنی آیت القرسی شریف بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا حضرت سیدنا ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تمہارے قیدی نے رات کیا کیا سیدنا ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایک چیز سکھائی اور اس کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ فائدہ دے گا فرمایا وہ کیا ہے فرماتے ہیں میں نے, کی اس نے مجھے بتایا جب میں بستر پر آؤں تو آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کروں اس کا گمان تھا کہ صبح تک پھر اس کی برکت سے میرے پاس شیطان نہیں آئے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا یہ سن کر شاہ بہروبر غیبوں سے باخبر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تیرے ساتھ سچ بولا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو جو مسلمان بستر پر پہنچا سونے کے لیے آیت القرسی شریف پڑھ لے گا تو شیطان سے اس کی حفاظت رہے گی اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ اس پر مقرر ہو جائے گا حضرت سئینا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ قرآن قلب و سینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ عفریت جنوں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ مکر یعنی عیاری کرتا ہے لہذا آپ جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت القرسی پڑھ لیا کریں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم حضرت سینہ قطع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر پر ٹیٹ لگاتے وقت آیت القرسی پڑھ لے گا اس کے لیے دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے حضرت سینا زید بین ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے باغ کی طرف گئے شور و غل سنائی دیا زبان سے بے ساختہ نکلا یہ کیا ہے ایک جن کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہا تھا ہمیں دو طرفہ کلاڑی نے تکلیف پہنچائی تھی لہذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس باغ کے پھلوں کو نقصان پہنچاؤں گا تم اس باغ کو ہمارے لیے حلال کر دو حضرت سئینا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کا یہ مطالبہ مان لیا دوسری رات آپ نے دوبارہ شور و غل سنا فرمائی کیا معاملہ ہے جن نے آواز دی ہمیں دو طرفہ کلاڑی نے تکلیف پہنچائی لہذا ہم نے ارادہ کیا ہم تمہارے ان پھلوں کو نقصان پہنچائیں گے تم ان پھلوں کو ہمارے لیے حلال کر دو فرمائے ٹھیک ہے اور اس سے دریافت کیا کیا تم ہمیں ایسی چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو ہمیں تم سے نجات دے دے اس جن نے کہا وہ آیت الکرسی ہے جنوں سے بچنے کا طریقہ اپنے پھلوں کی حفاظت کا طریقہ باغات کی حفاظت کا طریقہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عبی بن رضی اللہ کہن و فرماتے ہیں ہمارا کھجوروں کا باغ تھا میں دیکھ بھال کرتا مجھے ایسا لگا کھجوریں روز روز کم ہوتی جا رہی ہیں چنانچہ میں نے رات کے وقت پہرا شروع کیا اسی دوران بالغ لڑکے سے مشابق چوپائے کو میں نے دیکھا اس نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا تم کون ہو جنوں انسان ہو کہا میں جنوں میں سے ہوں میں نے کہا تم اپنا ہاتھ دکھاؤ اس نے ہاتھ دکھایا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا جس پر بال ہو گئے ہوئے تھے پوچھا کیا جن ایسے ہوتے ہیں کہا جنات میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور جن موجود ہیں پوچھا یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کام پر تمہیں کس نے ابارا میری کھجوریں کیوں خراب کرتے ہو کہنے لگا مجھے پتا چلا کہ تمہیں صدقہ کرنا بہت پسند ہے لہذا مجھے اچھا لگا کہ میں بھی تمہاری کھجوروں تک رسائی حاصل کروں فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے دریافت کیا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے بچا سکتی ہے اس جن نے کہا آیت القرسی فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا صبح کے وقت جب میں نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار اقدس میں حاضر ہوا رات کا ماجرا عرض کیا فرمایا اس خبیث نے اس شیطان نے سچ بات کہی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم المعجم القبیر حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو چھبیس حضرت فقی امت سیدنا عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سرکار مدینہ قرار خلب فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کی ایک جن سے مدبھیڑ ہو گئی اس صحابی نے جن کو پچھاڑ دیا جن نے فریاد کی ایک موقع اور دو اسے موقع دوبارہ دیا دوبارہ مقابلہ ہوا اس صحابی نے پھر چاروں اس جن کو چت کر دیا فرمایا میں تیری کمزوری چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا ہوں تیری دونوں کلائیں کتے کی کلائیوں کی طرح ہیں تو مجھے جنوں میں سے لگتا ہے کیا تو جن ہے؟ اس نے کہا آہ... نہیں اللہ کی قسم میں ان میں سے نہیں ہوں میں تو مضبوط پسلوں والا ہوں لیکن مجھے تیسری مرتبہ پھر موقع دیں اگر آپ نے مجھے زمین پر گرایا تو میں آپ کو ایک مفید چیز سکھاؤں گا اس درخواست پر آپ نے اسے دوبارہ موقع دیا حسبت صاحب ایک پھر, پھر پچھاڑ دیا فرمایا ہاں اب تو مجھے وہ شے سکھا دے کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں فرمایا کیوں نہیں کہا آپ اس کو گھر میں پڑھیں گے تو شیطان احمد گدے کی طرح گھر سے بھاگ جائے گا اور صبح تک اس میں داخل نہیں ہوگا لوگوں نے کسی سے حضرت سعم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے پوچھا وہ صحابی کون تھے جنہوں نے جن کو پچھاڑ دیا تین مرتبہ وہ صحابی کون تھے پتا کیا فرمایا فرمایا عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے رضی اللہ سبحان اللہ تو گھر میں آیت الکرسی پڑھیں گے شیطان کو بگانا ہے گھر سے تو آیت الکرسی پڑھیں احمد گدے کی طرح شیطان دور جائے گا انشاءاللہ اب آیت الکرسی یاد ہو تو پڑھیں گے نا بھائی اور یاد ہے ادائیگی درست نہیں ہے مخاری درست نہیں پھر بھی فضائل حاصل نہیں ہوں گے پڑھتے تو ہیں یار گھر میں پھر بھی پریشانیاں ہیں پھر بھی بس ہے پھر بھی یہ او بھائی پڑھ تو صحیح یار تو تجھے صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا تیرے مخارج درست نہیں ہے حمزہ آئین کی تجھے وہ تمیز نہیں ہے امتیاز نہیں کرتا تو پڑھنے میں اللہ بھلا کرے تیرا تجھے ساس سین اور سعود کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہے تیرا پڑھنا درست نہیں قرآن کے فضائل تو مسلم آئے تسلیم شدہ ہو تو تو آیت القرسی شریف جن سے حفاظت کا نسخہ ہے شیا سے حفاظت کا نسخہ ہے گھر میں پڑیں گے جن بھاگ جائیں گے شیطان بھاگ جائیں گے اور بھاگیں گے بھی گدے کی طرح کتاب العزمہ گیارہ سو چھ حضرت سعید احمد بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی الن فرماتے ہیں میرے والد صاحب ایک مرتبہ راستے سے گزرے جہاں جن بھوت کا بسیرا تھا حالانکہ وہ دوسروں کو اس راستے سے گزرنے سے روکا کرتے تھے والد محترم کا کہنا ہے وہاں سے گزرا اچانک مجھے ایک عورت دکھائی تھی پیلے رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی ارد گرد چراغ جل رہے تھے اس عورت نے آواز دی میں نے فوراً سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی یاد تھی تو پڑھی نا جیسے ہی فرماتے ہیں میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی سارے چراغ گل ہو گئے عورت کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اس طرح میں اس سے محفوظ رہا سورہ یاسین کی کیا بات ہے مزید سنیے حضرت سیدنا ساحلہ بن سہیل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتا ہو میں نے شاعری میں پینے کے لیے کچھ پانی رکھا شاعری کے وقت پانی پینے کے لیے گیا تو کچھ بھی نہیں تھا دوسرے دن میں نے دوبارہ پانی رکھا اس پر یاسین شریف پڑی جب شہری کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ پانی اس طرح رکھا ہوا ہے اور شیطان اندھا ہو کر گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے پانی نہیں پی سکا یاسین کی برکت مزید سنیے مسرد ابھی حدیث نمبر پانچ ہزار حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ایک مرغی والے کے کان میں تلاوت کی اس کو افاقہ ہو گیا رسول اکرم نور مجسل صلی اللہ تعالی اس کے کان میں کیا پڑھا کی 18 اٹھارہ سورون آیت نمبر ایک سو پندرہ آخری صورت تک مکمل تلاوت کی پیارے اکالی سلا تو السلام نے فرمایا قسم اس داد کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جانے اگر کوئی مومن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ پہاڑ بھی ٹل جائے گا یہ مرگی جو ہے نا یہ بھی جن کے کوچے سے ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہوتی ہے بحرال دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو افاقہ ہو گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و وبی وبارکا وسلم گھر سے شیطان بگانے کا اور نسخہ سماج فرمانے صحیح مسلم شریف عدیث نمبر سات سو اسی شہن مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ بے شک شیتان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ باقار پڑی جائے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 807 امام العابدین سلطان الساجدین سید الصالحین سید المرسلین رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات کو سورہ باقرہ کے آخری دو آیات پڑھی تو وہ اسے کفایت کریں گی کفایت کا کیا مطلب ہے آپ کو مدنی پنسورا سے ارض کرتا ہوں کہ اس کی فائد کیے جانے کا کیا مقصد ہے سور بقرہ کی جو آخری آیاتیں امن رسول بما انزل من ربی والمؤمنون آخر تک اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ مدنی پنسورا میں درج ہے وہاں سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و صاحب وبارک وسلم کفایت سے مراد یہ ہے یہ دو آیتیں عامسول الرسول ان انزل یہاں سے لے کر وہ آخر تک انت مولانا فنسر نہ القوم الكافرين مکمل سورہ بکرا کی آخری دو آیات اسے کفایت کریں گے پڑھنے والے کو کفایت سے کیا مراد ہے یہ دو آیتیں اس پڑھنے والے کے رات کے قیام کے قائم مقام ہو جائیں گی ایک کفایت کا یہ مطلب ہے کہ اس رات اسے شیطان سے حفاظت رہے گی ایک کفایت کا یہ مطلب ہے کہ رات میں نازل ہونے والی آفات سے یہ دو آیتیں بچائیں گی اور ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا اسے فضیلت و ثواب کے لیے دو یہ آیات کافی ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات سورہ بقرہ کی فضیلت اسی طرح سننے دارمی حدیث نمبر 3383 سقی امت حضرت سین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی چار آیات اور آیت الکرسی اور آیت القرسی کے بعد کی دو آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے گا اس دن اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا نہ اس کے گھر والوں کے پاس آئے گا اور اس کے گھر والوں میں کوئی تکلیف دہ چیز ساحل نہیں ہوگی اور اگر انہی آیتوں کو کسی مجنون پر پڑا جائے یعنی دم کیا جائے تو مجنون کو جنون سے افاقہ ہو جائے گا پہلے آ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شریر جنات کے لیے سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں سے زیادہ سخت اور کوئی آیتیں نہیں وہ سورہ بقرہ کی آیتیں کون سی ہیں پارا دو سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ایک سو تریسٹھ ایک سو چونسٹھ و الاحُم الد الرشیم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها بعد موتها وبص فيها من كل دابة في الرياح المصخر بين السماء ہے بين السماء وہ لقوم يعقلون یہ دو آئے کتاب العظم حضرت سینا حمزہ زیات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں کوفہ جانے کے ارادے سے نکلا رات کا اندھیرا میں ایک ویران عمارت میں پناہ لینے پر مجبور ہوا ابھی میں وہیں تھا دو خبیص جن میرے پاس آئے ان میں سے ایک نے اپنے رفیق سے کہا یہ حمزہ زیات ہے جو کوفے کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا اللہ عزوجل کی قسم میں سے ضرور قتل کروں گا جب میں نے اس کے خطرناک ارادے دیکھے تو حضرت حمزہ زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم قائما بالقصط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم میں اس پر گواہ ہوں یہ سن کر یہ سن کر وہ دوسرے جن سے کہنے لگا تیرا ناس ہو اب زلیل و خوار ہو صبح تک اس کی حفاظت کرو خبیز جنوں سے وہ خطرناک جنوں سے یہ بچ گئے کہ انہوں نے سورہ عالی عمران کی آئے تلاوت کی تھی حضرت سینا سعید بن حاق بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر چون اِن رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نازل ہوئی تو ایک بہت بڑی جماعت حاضر تھی جو نظر نہیں آتی تھی لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عربی ہیں صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تم کون ہو کہا ہم جنات ہیں مدینہ منورہ صدح اللہ الشرفوں سے نکل کر آ چکے ہیں اور ہمیں یہاں سے اسی آیت نے نکالا ہے کس آیت نے نکالا ان ربکم خلق والارض مدینہ شریف میں یہ پڑی گئی تو مدینے سے باہر نکل گئی جنات سبحان اللہ سور حشر کی آخری آیت سبحان اللہ اکالی سلاط اسلام فرماتے ہیں جو شخص تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے پھر سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کر لے اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس سے جن اور انسان کے شیطانوں کو دھکے دیتے رہیں گے اگر رات کو پڑے گا تو صبح تک اور اگر دن کو پڑے گا تو شام تک شہادتر الرحمن الرحیم آخر تک تین آیات پوری جو ہم. تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ پر رکھی تعداد میں کچھ کمی محسوس ہوئی رات کے وقت آپ اس کی نگرانی فرمانے لگے اچانک ایک شخص نظر آیا فور کون ہو کہا میں جن ہوں ہم نے ادھر کا رخ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا توشا ختم ہو گیا ہے چنانچہ ہم نے آپ کی کچھ کھجوریں لے لیں لیکن اللہ عز و جل نے چاہا تو تمہیں کھجوریں کم نہیں پڑیں گی فرمایا اگر تم جن ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اپنا ہاتھ دکھاؤ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اس پر کتے کے بازو کی طرح بال تھے فرمایا تم ہماری جتنی کھجوریں لے چکے ہو وہ تم پر حلال ہیں کیا تم مجھے اس افضل ترین عمل کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے انسان جنوں سے پناہ حاصل کر سکیں اس جن نے جواب دیا وہ سور حشر کی آخری آیات ہیں یاد کر لیں میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد کر لیں تو اللہ کے اسماء گرامی اس کے اندر اور بہت سارا قرآن بہت پیارا ہے اور ماشاء اللہ وہ آیا جس کے اندر اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے جننا سے حفاظت کی ترکیب بھی رہے گی صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلطان و بحر و بر دو جہاں کے تاج ور نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم علی فرماتے ہیں جو شد صبح کی نماز ادا کرے بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ سور اخلاص دس مرتبہ پڑھ لے اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی خلاس تو کم ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہاں ہر ایک کو صحیح ادائیگی سے یاد نہیں ہوتی تو اس کو یاد کر لیں درست طریقے سے یاد کر لیں اب کل ہود فرما دیجیے وہ اللہ ایک اب کل کل نہیں قول تو کل کا مطلب ہے کھالو احدا احد کمزور معذ اللہ اب بتائیں کہ کیا ترجمہ بنتا ہے اللہ اکبر کیا بیان کیا جائے اب اس طرح قرآن پڑے اور کہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوتا تو کیا فائدہ ہوگا تجھے بھائی درست قرآن پڑھے پھر اس کی برکتیں دیکھیں دنیا میں آخرت میں ظاہر میں باطن میں انسانوں میں سے جو شرین ہیں ان سے حفاظت جنات میں جو شرین ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی ان شاء اللہ نے ترمیمسی حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان محروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے حتیٰ کہ معوضہ یعنی سور فلق اور سورہ ناس اعوذ برب الفلق اور قل برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں لے کر باقی کو چھوڑ دیا تو سورہ فلک اور سورہ ناس جو پڑے گا انشاءاللہ اللہ جنوں اور انسانوں سے اس کو پناہ دی جائے گی تائیدار رسالت شہن شاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑے گا تو اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظریں بد لگے گی اور نہ کسی جن کی نظریں بد لگے گی لیکن جی نظریں بد سے حفاظت کا نسخہ بیاگہ ہے یاد رکھی نظر حق ہے یہ نظر جو ہے اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے تو سورہ فلک سورہ ناس پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ نظر سے حفاظت کا سامان رہے گا سورہ فاتحار اور آیت الکرسی شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل اس کی برکت سے بھی نظر بد سے حفاظت کا سامان رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قرآن پاک سکھا رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق تع فرمائے ان کی حمایت کرنے کی توفیق تع فرمائے ان کا تعاون کرنے کی توفیق تع فرمائے اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق تع فرمائے ہم ان تو کہیے کتنے پیارے پیارے نسخے آج ہم نے سنے جنا سے حفاظت نظر بس سے حفاظت شاعطین سے حفاظت آئیے اس کو کچھ ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی رہے سلو علی الحدیب صلی اللہ تعالی علم وعلی و بارک و وبارک وسلم حضرت سیدنا ابو اب رضی اللہ تعلن کی ذمہ داری لگی تھی رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت تو آپ نے کسی کو غلہ بھرتے ہوئے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے میں اپنے آقا اکالی سلاد اسلام کے پاس لے کے جاؤں گا تو اس نے کیا پیشکش کی آنے والے نے شاہ نے کہا کہ اگر آپ میں آپ مجھے ہیں, میں آپ کو ایسے کلماس سکھاؤں گا جسے آپ محفوظ رہیں گے اس نے کا سکھا یعنی سکھائی اللہ اور آپ کا جواب درست ہے جب پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعین رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تو میرے آکا علی علیہ صلی اللہۃ نے غیب کی خبر دی کہ اس نے تیرے ساتھ سچ بولا حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا ایک جن وہ پھلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے باغ میں آیا تھا تو باغ والے نے اس سے کہا کہ حضرت سینا زیب نے ثابت رضی اللہ ہے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہمیں تم سے نہ جان تو اس جن نے کیا کہا کون بتائیں اس جن نے کہا کہ ہم سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ تم عیت السی پڑھا کرو ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے بھائی تو ایت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ یہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو باغ وغیرہ ٹھیکے پر لیتے ہیں ان کے وہ مدینہ مل گیا ایت الکرسی ہی پڑھا کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک صحابی کے بارے میں بتایا کہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا انہوں نے جن کو تین مرتبہ پٹخ دیا وہ صحابی کون سے تھے وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے سبحان اللہ وہ ایک بزرگ نے پانی رکھا تو شہری کے لیے تو نہیں تھا اگلے دن رکھا تو یاسین شریف پڑھی اور پانی تو موجود تھا مگر شیطان اندھا ہو کر گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا یہ کس کی برکت تھی وہ سورہ یاسین کی برکت تھی سبحان اللہ. اللہ سورہ یاسین پڑھنے کی تو کیا بات ہے جو سورہ یاسین کو ایک بار پڑھتا ہے نا اسے دس قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے اللہ. سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے بیس حج کا سواب ملتا ہے وہ اتنی پیاری پیاری فضیلتیں پیر صاحب نے لکھی اس کے اندر ہمارے پیر صاحب نے الحمدللہ اس میں بہت پیاری فضیلتیں سورہ یاسین اللہ ہمیں توفیق دے اس کو پڑھا کریں ہم روزانہ جس گھر میں سورہ بقارا پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے ماشاءاللہ جس گھر میں سورہ باقار پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگے گا تو انشاءاللہ اللہ لڑائی جھگڑے دنگا فضاد بھی بھاگ جائے گا ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا حمزہ زیات یہ کوفے جا رہے تھے تو راستے میں دو جنات نے گھیر لیا اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ نے سورہ آل عمران کی کون سی آیت پڑی جس سے ان کی جان بچ گئی اور جنات سے چھٹکارا ہو گیا جی پارتین سورہ عالم ران کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکة و اولو العلم قائما بالقفط لا الہ الا ہو العزیز الحکیب سلوہ الحبيب ستر ہزار فرشتے حفاظت کرتے ہیں کیا پڑھا جائے صورت حشر کی آخری تین آیات یہ جو پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا جو اسے جنوں انس کے شیطانوں سے بچائیں گے من جنتی والناس یہ شیطان جو نا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہیں مگر وہ برائی کا مشورہ دیتے ہوں شیطان نمائیں تو ہیں برے عقیدے کا مشورہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر کوئی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بات چیت کیے بغیر سور اخلاص درس مرتبہ پڑھ لے تو کیا فضیلت حاصل ہوگی وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہے ان شاء اللہ حبیب جنوں اور انسانوں کی نظر بس سے بچنے کا نسخہ قرآن نسخہ سورہ فاتحہ اور آیات الخرسی سبحان اللہ حبیب جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے ہمارے اکالی سلاط اسلام کیا پڑھتے تھے سورت اخلاص اور سورت الناس کی تراج فرماتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس سورت فلک اور, سور اور سورت الناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جنات کے شرف سے تحفظ کے چند قرآن نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے قوم جنات اور امیر علیہ سنت یہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے جنات کے متعلق مشورہ ہے مکتبۃ المدینہ سے اسے خرید فرمائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے اور جب بھی آپ کو جنات یا کوئی بھی پریشانی ہو نظر بد کا خدشہ ہو تو تاویزات عطاریہ کے بستے سے کیجیے اور فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر لیجیے روحانی علاج آپ کا انشاءاللہ اللہ کیا جائے گا ان شاء اللہ اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے صاف ستھرے رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے عاشقہ رسول کی صحبت میں رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی کیا بات ہے مدنی قافلوں میں جائیں گے تو قرآن پاک پڑھنے آئے گا نا اب اتنے سارے یہ آپ کو مدنی نسخے بتائے قرآنی نسخے بتائے قرآن دروس پڑھیں گے تو یہ فضائل حاصل ہوں گے نا الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ قائم ہے قافلوں میں سفر کرنے والے کو قرآن پڑھنے کا جذبہ مل جاتا ہے اب جذبہ ملتا ہے تو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسہ مل جاتا ہے وہاں پر فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق فرمائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو عل الحبیب.